<تصفيق> إنما يريد الله ليذهب عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيم اللهم صل بالله صل الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلِك وأصحابِك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله Indeed, وعلى آلك وأصحابِك so <story> يا سيدي يا راحة دوستان گر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالق سماجی درو دیکھا تم بعد جانا فریاد ہے کہ ہڑتال نفسوش ہے تو انسان دے ہر شر ہر پتنے توں اپنی رحمت دی دائ میں بنا نجات تھا فرما گ مولا رجوان پاک دام نی کا ستار ساڈے سوائے کا خاطر فرما ایں گی تو پہلا ایک گلے ذہن نشین فرما لو کہ عکایت کا سلسلہ ہے بہت لمبا ہے ٹھیک ہے یہ بہت لمبا ہے یعنی کہ تس اگر شروع تو شروع کرو نا عقیدے دا سلسلہ تو توحید تو شروع ہوگا ایسا رب سونے عقیدہ کی رکھنا ہے کمان رکھنا تسلیم کرنا ہے شان کی ذات کی جناب علی کل وحدہ لا شریک کے نہ تو کوئی جمد نہ اے کسی نو جمع ہے پھر رسالت رسالت بعد جناب علی امتیاور فل جڑے نے ان ملائکا بارے پھر جناب علی علیم قیامت حشر دے بارے پھر جناب, بارے، بارے، جناب علی آگا سزا دے بارے جنت یہ اقائد کا سلسلہ بہت لمبا لیکن میں جناب ج... جو عقائد action... ضج... بیان کرنے نا وہ صرف محرم دے متعلق اے کوئی نہمجھے بھائی سڈے چار جمعیا نال اکائد کا بیان پورا ہو گیا صرف محرم شریف دے متعلق اس جہا نا صبح دا اشارہ ضروری سی کہ کوئی مت سمجھ بیٹھے بھائی سڈے اقیدے یہ ہوئی نے عقائد دا سلسلہ بک گیا نا عقائد دا سلسلہ بڑا لما ہے لیکن میں جہاں جناب نو کس وار بیان سنا رہا نا یہ صرف محرم الحرام دے متعلق, محرم الحرام دے متعلق اس واسطے سارے کول امتیاز نہیں رہ گیا سارے کول جڑا نا گہرا نہ رل پہ گیرا رل جانے ان چل پا کر کے عبادت بھی ہو عبادت بھی مشابہت غیر بھی آ جائے عبادت بار رب العالمین اس قابل قبول نہیں یعنی کہ جی عبادت بھی کرنی ہے اسلام دے دے حکم کے حکمک اپنے رنگ دے مطابق کرنی ہے نہ کہ عبادت خیران رنگ تو توجہ ہے نا اور میں ایک مثال دینا اعلی حضرت تزیم الرکت رحمت اللہ فرمان نے فرمایا محرم الحرام میں پہلے آ گیا جی اساں کسی کا نام ہی نہیں لینا پر جی اپنی گادلے گادلے اپنے, گادلے اپنے, اپنے, عقیدے اپنے, اپنے دی او او بیان دی کرنی او دے سانو اون بانوس بانوس او قانون پڑ حکومت پڑ اور الحرام شریف کے اندر جہنی خالی کالا کپڑا پامنا حرام ہے جو ہے نا ایک مثال دے رہا مثال دے رہا یہ مسئلہ بھی عقائد شامل ہے ونڈ کیوں بیان کی گئی ہے سڈے بزرگاں نے عقائد وکھرے وکھرے کیوں بیان اس کیا تاکہ ونڈ ہو جاوے کم رلے نہ دگڑ پگڑ نہ ہووسا چاٹ نہ بڑے پٹڑی وکری وکری روزہ سمنی عقیدہ ہی بڑا عمد ہے پچھلے جمعے سے روایت سنائی سی وہ عمر پاک علی روایت نبی نے فرمایا نے بھی آختے آؤ بھی آتے آؤ پتہ لگتا ہے نبی پاک نے فرمایا مومن واسطے فرمان نہیں کر رہی ہے سونے فرمایا ہرم کالا کپڑا بول دے نہیں وجہ کالا کپڑا کوئی متے نہیں تاکہ غیرانال بہت نہ آگے غیرانال جو ہے نا سیا شیر شیرانا بھی مٹ جکن بن جان کر کے کھنڈ رکھیے سی بزرگ بھائی مرو شیر آو تو شیر ہی روے آ جے نہرا نہ مرلیا جی اپنا راہ وکرا رکھے جی پچھلے یا نہیں دفعہ ہو جائے میرے ذہن چ نہیں ہے سچی گل ادرت سیدو پتا درد راوی ہیں آپ <سؤال> روایت کرتے نے میرے سونے علیہ بی وسلم آپ سرکار نے جلو یہود کو پوچھا ہے تس دسویں روزا تسا دسویں روزہ کیوں رکھتے او یہود نے جواب ہے رکھتے سن میرے آخا ایماندار نے فرمایا موسا میں موسا کا تھوڑے نال سوکھا حقدار ادرت میرے گرو نبی نے کردے حکم نہیں پا اے تے تو یہودیاں روزے رکھن کا دل <سؤال> نے میرے سونے نبی نے فرمایا اگر یہ دل ہے وجہ رکھا گے لیکن فنڈ پڑے اگلے سال لوگ زبان ستیس باغ پتا لگتا ہے غیرانلنا رلنا غیروں کے رلنا رلنا منوے تین اسلام کی دینا اسلام کدی طور نہیں دینا دینا نہ جناب والی چڑیا چڑیا بندے بندیا بھی مولا نے تین نے قانون بنا کے ونڈ کر چڑی ہے اے ہو اے ہو اس بھی اپنے کلنے والی راہ دراویہ جے کدی کسی نر ان لوگوں کا لکڑیا انوار کمریا دے حوالے نال خاجا کبوتی سیالوی حوالے بول بول بول بول رو گ ناگ سبان قربان جاؤ شیخل اسلام خواجہ فرما فرمائیے میں اپنی زندگی دے اندر دو تو پورا پرہیز کر گئے نے وغیرہ قوم ماری پی آپ کی بنوارے کمری آخا جا کمر تین فرما نے میں دو بندے بند ویخے دو بندے ویخے نے جڑے پرہیز کر کے گئے گیا کہڑے دو بندے نے آپ فرما نے فرماش ایک نواب فتح خان سی نواب فتح دور سات سلامی قدر دان سی یہ قدر والا بندہ سی سات تو سلامی دیکھی جی نواب فتح خانے بڑی جائداد مالک سی بڑی جائیداد مالک سی امیر بندہ ایڈا امیر بندہ اولاد ادی اولاد اور جناب والی <سؤال> کا سارا خرچہ بھی حکومت اٹھا سی نواب کے جناب والی <تصالح> الادا کھانے پینے کا انتظام الادا سا زیادہ آپ جناب والی اندر حساب کتاب کر کے آ فرما نے ہوا سربان جمع فرما نے سواری نے فرمایا ایک دن ایک دن فرمائییا اس زمانے سات سو روپیہ کیمت سی ایمتی کھوڑی اس زمانے بڑی شوکی رکھی ہوئی نواب فتحلیے یارو یہ بندہ میری گھوڑی نو ہاتھ پھیرا ہے روی کہ چکیے ہوئے نواب فتح علی خان اس سواری سے سوار گیرا ہوں گھوڑی نارجو نہیں پالی ہوئی سونی پر جدو گل آئی ہے نا نبی دس آخیا جا پھر فرمائی اور ایڈا وڈا بندہ ایڈا امی بندہ تو نہیں برداش کی برداشت میری گوڑی نوڑی ہاتھ لگ گیا لیا نسل ہی میرے خاجا کمل کی رخلوی بول پوچھے آ گیا ادور دوسرا بنتا گیڑا ہے دوسرا بندہ ہے ایک اواب فتح علی خان اور دوسرا بندہ غلام محمد خان دا چوا مٹھا کنگوز فرما نے فرمایا پوسد ہوئی سی ایک بار बलमान फल गया आखिया चार चार फुट फर्श खाली तो वो नहीं हो नवा जनाबे वाली फर्श पवागे दीवारा دے فیر جید جید نماز پڑھن پیو سی آخر اتنے سننی ٹکنا کام نہیں بن گی اقبال فرمانہ فرمائی مثال ماہ چمکتا تھا جلک تھا جن کا داغ سجود تھا چمک کا داغ سجود سین لی ہے پر وہ مشر نے اپنے اپنے مذہب سے بھی پیرا نکلائے اپنی جناب والی ایمان سے بھی پیرا داسی قسم کر کے نا جو کوئی ویخ کوئی چکھ لے کوئی چوری نہ کر لے کی حفاظت کر لے آ سونے نبی نے فرمائیے سونے نبی نے فرمائی تاج مدینہ مدی فرما نے فرمائیے اگر کل کیا مل دن مولا دی وارکاہ बदले, इमान दे बदले ओहद जिन्ना आ, सोना पेश करे लुका लुका नहीं ते ओहद बजे آ جی نبی فرما نے مولا کی بہار گاہ ایمان تے بدلے کو پیش کرے مولا فرما سانو یہ سودا قبول نہیں ایمان لیا پتا لگاڑ پہاڑے ایک پاس ہو گئے بار قسم کر کے مقابلہ نہیں ہو سکتا پہاڑ مومن دے ایمان کی گل پوچھنا مومن دی جان دے خون اس طرح ہوگئے پوری دنیا بولیاں ایمان دے مومن دے جان دے ایک قطرہ مول پوری دنیا نہیں بن دی, دی عظمت وجہ ہے لوگ سڑک جہاں پہ اس زمانہ پیرا کیستے دور دراز تے واقعہ سنایا توجہ میرے سونے نبی والی آپ کا فرمانے بد مدب لوچن بارے بارے بارے بارے سونے تو بچ کرو اگر مرجن مرجن مرجن جرا جاؤ مریض ہو جان یادت نہ جاؤ جا جا جا جا ملاقات سلام کلام رکھو کیوں شہب شادی فرما رہے فرمایا بد مدر شوبھا بد مدر ایمان جلدی ساڑی اتنا جلدی اگ لاڑی اگ بلدی ہوگ بلدی پا پتہ نہیں لگتا اتنا جلدی اگ لکڑوں نہیں جتنا جلدی مد مد ہبتی سو بت ایمان میرے آکا نہ جاؤ بیمار ہو جان کی آدتار نے فرمایا حربراہیم دل میں سونے نبی نے فرمایا سونے نے بھر فرمایا جنہیں کسی تحقیق انہیں اسلام نیشن گل نہیں سمجھائی کوئی بھی کوئی بھی ہوئے اثن دل صرف اپنے عتیجے نو سمجھا سونے نبی نے فرمایا نے فرمایا میرے ساتھ کا ایک آر ای والے ہیں ایک سر والے جو ہے صحابہ در والے ہیں اہل بیار والے ہیں ہم در والوں کے بھی غلام ہیں گھر والوں کے بھی غلام ہیں اسی لیے تو بزرگ فرموتے ہیں وہ بندہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا کہ وہ یا تو تر والوں کا دشمن ہو یا گھر والوں کا دشمن ہو مسلمان وہ یو سیو ہے جو تر والوں کا بھی غلام گھر والوں توجہ لیکن وہ ایک بار سچ کہہ اقبال جس تیر آج میرے آپ بندے آئے بڑی دور درازہ یاد کردہ دور بندے آئے بڑی دور دراز تو لگتا ہے بد فرمایا انہوں نے آپ لے چلے جاؤ غلام ارد کرتا ہے دراز بڑی دور دراز فرمایا نہیں مین ضرورت ہی نہیں ہے جا میں نہیں مل سکتا لوگ اتراضی کیا یار گنگا عالے میں ایڈی دور دراز کو مہمان آئے نا ملیا, ملیا نہیں ہی نہیں ملاقات ہی نہیں فرمایا عزت دے بیٹھو گے ملو گے وسطرا چار پائی پیش کرو پیے فرمایا شانوا یا خلیفا رسوم اقبال تھی تری کے سا نگاہ لیکن افسوس کیا جمری باسل کچھ تو شب کے واسطے وہی ہی باب رے کا شانے حوالہ بھی اربی صحیح سیاسی دوسری کتاب دوسرا مسلم دے دوسری کتاب مسلم پاکیس پا کے راوی حضرت ابو راوی بھی بڑا پکا کتاب پہ وَلَا تا ماہ او کماؤ کا پیان جے نہ کر جنابے والی نماز وغیرہ تلو نہ ان پڑھا جے نہ ان پر نماز پڑھنا لا تلو ال نہ ان پر نمباز پڑھنا نہ تو الو میں ان کے ساتھ نماز پڑھنا مدب متلق گن بد مدبا شریف ایک دیرا بھی حضرت ایک دیرا بھی حضرت ابراہیم توجہ تو لیکن سانش نہیں A town, a town, a town. ارشائ اپنے کاتری بار چمڑا لگتا ہے فیصلہ کرنے جہاں سا نقش لگتا ہے یاد رکھنے جی خدا کے بندے بندے دشمن دو وڈے نے ایک نقشان خدا قسم کر کے آنا بندے بھی بندے مارد ایک رب رحمان ایک سونا محبوب ہے جڑے بندے نو بچا بھی چلا بندے واسطے حکیم بھی نے اں میرے آل حضرت فرمود نے فرمائیے لوگ کہتے ہیں جی اگر اکادریوں کی ماننی ہے تو پھر وہ نےکیا نہیں مننی وہ باکیا خبر خبراہ وہ چلے گئے چلے گئے پر فتوا رضویہ جیسے ادیم تحفے چاہیں چلے گئے نے اپنی گلا اے میرے علا دود فرمایا محرم شریف ہرم شریف سنواس کالا پاؤنا ہر سنی سر پاونا بھی جی جی جی بھی ج سوگ دیا علامت پاک رہنا ضروری روری سوگ دیا علامت اپناونا حرام امام حسین کا واقعہ ہے کر بیان کرا من دی قسم کر کے آنا تاریخ پی ہے میرے الادلت نے بیان کرنا تا فرما چاہے بھی بیان نہ ہون نہ ہوئے ویت دا اگر ذکر ہو انہیں بھی بیان ہو پاک بی کام ہرام کرنا ہرمنا بھی ہر ہر ہر ہر ہرجو مولویا اس خود مولا کو کالے رنگ لے تو بچے آجے ڈیسلوش> ڈیسلوش> رنگ, دے, رنگ جوتے تچے آ جے کالی جی بچے کالی جایا فرمایا کالی جیب ٹھیک ہے ارے میں محبت کرنے والوں سے کہ خود مولا نہیں کر رہے ہیں کالی جتی نہ پاویہ یہ کالی جتی نہ کی محبت ہے کہ بس دعویٰ کر لو تے محبت ہو گئی ہے ہوگی دعویٰ کر لو تے محبت ہو ہوگی نا خالی داوین لال محبت محبت کا تقاضا ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے راستے پہ چلتا ہے وہ ادھر ادھر نہیں جاتا یہ محبت کا تقاضا ہے محبت کہتی ہے ارے آشکری یا تو عاشق بننا نہیں تھا اگر بن بیٹھا ہے تو ابا محبت کے قدموں کے نیچے کالے رنگ لیکن معاف رو مجبوری پا بھی لائیے لیکن بے سر یہ رواجات بیان کرنا میرے آلہ زردر منا فرمایا خیرانے خائران بہتنا خدا دی قسم کر گیا نا سوبت رنگ لگ جائے سوبت سیال کہ کالے نال گوڑا رنگ نہ مٹ آیا آج تٹا جدی سوبت رکھے گا سوبت رکھے گا سوبت بندے نو لے جانے سوحبتے تورا سالحک ندی سو پچے سال حراق ندی فرمایا اچھا یار یار اچھا یار یار میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بغیر کسی تنقید کے بغیر کسی نشانے کے اور بغیر کسی تانے جی کے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں عقل والے بیٹھے ہو چاہے کوئی بھی, بھی ہو میں مہیبانے اہل بیٹھ کے جو دعوے دار ہیں پوچھنا چاہتا ہوں یہ واقعہ واقعے کر کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ایک ہی ایک ہی تھے جن کا نام امام شہل العبید ہے ایسے ہی ہے بول دے نہیں میں مجھے دعوے داروں سے پوچھتا ہوں حبا نے واقع کر کربلا کے بعد امام حسین اللہ نے کتنی زندگی پائی بولتے نہیں ہو پورے چالیس سال کتنے پورے چالیس سال تو اس طرح آپ کی زندگی میں دس محرم کی جی جی دس محرم کا دن چالیس مرتبہ مرتب آیا چالیس سال جو زندگی پائی چالیس مرتبہ آیا ایک مرتبہ تھا مرتبہ میرے مرتب امام حین اللہ بدین نے دس محرم کو اس طرح غم منایا ہو ارے دور جانے کی, کی بات ہی نہیں ہے خود حل بیٹھ کے گھرانے کی, بات, بات, کی بات, بات, بات, بات ہے بات ایک دفعہ ثابت کرو امام حین اللہ بدین نے دسم اور رمن انج غم بنایا جناب والی شکل ماتم بنایا ماتم ہوا کرتاب ثابت کر دو اگر ثابت ہوتا ہے تو ہم تمہارے اگر نہیں ہوتا تو خالی دعوے بندہ ہو بدار نہیں بن جاتا دعوے خالی بندہ ہو بدار نہیں بن جاتا ہو واسطے ضروری آخری معاشرے پیچھے چلے جو کل ایک بیلی دس رہا سر کل ایک بےلی دس رہا غالبان لاہورات کی گل ہے لاہور دے مضافات دی گل ہے شادی ہوئی ہے شادی ہو گئی جکلاوا لینا ہے نا توڑی نے اپنے یار کر دیا ایسا واپس چلے آیا کلے آ میرے شوہر نیٹ بات ہے میری دشمنی تو نہیں سی پر میری مشروقہ کا حکم میری دشمنی تو کوئی نہیں سی پر میری دا حکم ना سی پولیس والے پیچھے بندہ ٹپا بیٹھا مار بیٹھا شادی ہو جائے گی جی کوئی پتہ نہیں وہ ماریا کی مطلب وہ یارے مثال دیتی ہے گند اے عشق نہیں ہے مثال دے رہے ہیں کہ جن پونے پیچھے اسے بندے جان لے لو اپنے پر یار کی اس جڑا حقیقی کہ جب تک یار در نہ لگ سکتے تب تک لگتے رہیں گے یار دے دربار تک نہیں پڑھ سکتا جب تک یار درست نہیں لیکن آج ہمارے تو خالی دعوے ہیں ہم تو خالی دعوے کرتے ہیں وہ جو ہے پچھلے جمعے روایت سنائی سی ہے اللہ بن مبارک فرمایا ساری معاف فرما دیتی ایک بت مذہب کو پیار کی مولا نہیں معاف فرمایا اچھا یار یہ جتنا طریقہ ہے جتنا طریقہ ہے اہل کسی ایک فرد سے تب بھی ہم مان جائیں گے اگر نہیں ثابت ہوتا تو پھر ہم اپنی بات اہل ثابت کر سکتے ہیں تابا سے بھی را بغیر بندہ بندہ عاشق نہیں آشق جی اخوا اچھا گا جدو جس نال محبت کرتا راستہ تا میرا سلطان ادارے بھیل فرما فرمائیے عاشق سوری say متعلق جی دو چار گلا آگے, آگے مسئلہ بڑا, بڑا, بڑا, بڑا وہ ہے صحابہ اور درمیان دشمن سن ایک دوسرے لال ان کو دشمنی سی یا کٹھے سن محبت رکھتے سن یہ گل پھر ان ساری اور ان شاء اللہ حدیث چند آبارک ہلے پیسے اگلے چیز مبارک